سائیں <سؤال> شا بخائے چھ بخائے ہے جیسے ماد بچھا چھت الادی شبہ بھائی ہے جیسے نم دار تم دادی کل تھی کے بارے دادا رہے تھے احانچ کر رہے آج کر رہے سیدانیا دادام سیدانیا دادا چھٹل چاہی صبح بچائے چھول چھا باشا جگہ پر سا جگا رہی ہے نکے چھٹا رہی ہے لٹ گئی گئیے گئی پر شادی دا دا کے گئے جو چھپ گئی مہاراجا گراجر جت شادی صبح بسائے چتوا کے آ گیا ہے دربار آ گیا ہے آزی آزی آزی بولا لکی دا بند کر امن کتاب چکا اے دھلو اچھائے ہے دہر چھول سادی چھبا بچھائے جتر تھا جی چھ با بچھائے ہے در ہے بیٹا بج رہا سکول تھا دہی سکول تھاائے ہے دہی